مُکتبی آ گئے مُکتبی آ گئے میں مُکتبی آ मुक्ति दे दो महाराज मुक्ति दे दो महाराज یہ بھی حال ہے خبر نے کیا تھا پہلے ماں نے نا مناظر نے حق کی والا نیچے کہا کیا پہلے کیوں بولا ہاں تب کر شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو پوچھ لو شاہ صاحب کو پوچھ لو کیا گلاب اللہ <سؤال> خان دیں کے کر پہلا موضوع ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ الفاظ یہی ٹھیک نے قبر میں سنتے ہیں خبر دور تکرو او یہ unat بات ختم کی تھی قبر میں سنتے ہیں اللہ جل تو یہ اسی نہیں ہے تو یہ ہمارا دوسرا مناظرہ جس میں میرے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب کی طرف سے دعویٰ لکھا ہوا یہ آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمائے سلاط و سلام ہند القبر ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پڑھا جانے والا سلاۃ و سلام خود سنتے ہیں اور دور سے پڑھا جانے والا سلاۃ و سلام فرشتوں کے ذریعہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے بے شک یہ دعویٰ مولانا حبیب اللہ صاحب کی طرف سے میرے پاس اب پہلے جو شرائط میں بات طے ہو چکی ہے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پر دلیل پیش کی جائے گی کتاب اللہ سے دوسرے نمبر پر دلیل پیش کی جائے گی صحیحہ سے。تیسرے نمبر پر اجماعت چوتھے نمبر پر اقوال کرامل صلی عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ یہاں دلائل میں قرآن پاک احادیثِ صحیحہ اجمعِ امت اقوالِ فقہائِ کرام اور عبارات علماءِ دوبند کی روشنی میں پیش کیے جا سکیں گے اب جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے وہ مولانا جو مراد لیں گے اصل تو وہی ہوگی لیکن بظاہر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دلائل یہ ہیں کے شراک پاک احادیث اقوال کرا اور عبارات دون کی روشنی میں پیش کیے جا سکیں گے دلائل جہاں تک میرا خیال ہے مولانا محمد نواز صاحب نے یہ جو پہلے ذکر کیے ہیں وہی ہوں گے بہرحال میں ترتیب کے سلسلہ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جب انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ حضور علیہ اللاط و سلام ان دلقبر صلاط و سلام سنتے ہیں وہ سما ثابت ہے اور دور سے پڑا جانے والا فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچائے گا اس دعوے پر مولانا نے کسی قرآن کریم کی آیت سے استدلال نہیں کیا کسی صحیح حدیث سے استدلال نہیں کیا اجماع امت کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کیا رام کے اقوال کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کیا البتہ دیوبند کے بعض اور ان کی مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنی اس پہلی باری میں پیش کی ان عبارات کے سلسلہ میں میں اتنا ہی کہوں کہ گا کہ ہمارے نزدیک دلائل شرع کے چار ہیں علماء دیوبند کی اب عبارات وہ ہمارے لیے شرح دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی علماء دیوبند کی عبارات اور علماء دیوبند کی خدمات ان تمام چیزوں کے ہم اپنے طور پہ اشاعت کرنے کے اور ان انہوں نے جو توحید و سنت کے لیے کام کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے اس کے حق میں ہیں لیکن دلیل شریع علماء دیوبند کو ہم قتل نہیں سمجھے اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اکابرین دیوبند وہ کبھی بھی دلائل شرع کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلائل شرع سے جو فیصلہ ہو جائے گا تو میرے بزرگوں کا یقیناً وہی عقیدہ ہوگا جو دلائل شرع سے ثابت ہے اور جو بات دلائل شرع سے ثابت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگ ان دلائل شرع کے خلاف کوئی مسلک اختیار کرنے والے نہیں ہیں یہ تو میں نے تھوڑا سا حصہ دور سے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے گویا کہ دونوں جملے لکھے ہیں الگ الگ گویا کے مولانا کے ذمہ یہ بات بھی ہے کہ ثابت کریں کہ قریب سے تو سنتے ہیں اور یہ بھی ان کے ذمہ ہے کہ ثابت کریں کہ دور سے نہیں سنتے ایک بات اب میں مولانا سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان دونوں چیزوں کو قرآن کی روشنی میں قرآن سے حدیث سے جماع امت سے اقوال فکائے کرام سے ان سے دونوں باتوں کو اپنے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کریں ثابت کریں کہ اندل قبر رسول اللہ سنتے ہیں اور اگر قبر سے دور کہیں صلاة و سلام پڑا جائے تو نہیں سنتے دونوں باتوں کو ثابت کرنا ان کے لئے ضروری ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صلاة و سلام صلاة و سلام درود اور سلام سنتے ہیں درود اور سلام کے علاوہ کسی اور بات کے سننے کا انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تو انہوں نے یہ بات بھی ثابت کرنی ہوگی کہ صلات و سلام تو سنتے ہیں لیکن صلات و سلام کے علاوہ کوئی اور چیز سنتے نہیں, نہیں, نہیں ہیں یہ دو چیزیں ان کے ذمہ ہیں ثابت کرنا دلائل شرع سے ایک تو اندل قبر سما ہے قبر سے دور ہو تو سننے والی بات کوئی نہیں ہے اور اسی طرح صلات و سلام کا سما تو ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات آدمی جا کے کہے تو وہ سننے والی بات نہیں ہے یہ دعویٰ ان کا میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے بڑے انتہائی غور و خوز کے بعد اب مجھے دیا ہے اب ان دونوں باتوں کو انہوں نے ثابت کرنا ہوگا اور اب تک جو انہوں نے پیش کیے ہیں دلائل وہ شریع دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے اب ذرا بات یہ قرآن کریم کی آیت ہے دی انما یستجیب اللذین یسمعون والموتا یبعاسهم اللہ کہ استجابت تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں والموتائی یاب آسوہم اللہ اور جو مرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا یہاں پر درمیان میں یہ میرے پاس موجود ہے تصیر جلالین اس میں لکھا ہوا ہے کہ موتا سے مراد ہیں کفار اور کفار کو شباہم بہم فی عدم سما نہ سننے کے اندر تشبیح دی گئی ہے یعنی جس طرح مردہ نہیں سنتا یوں ہی ادعا کیا گیا اس بات کا کہ یہ زندہ کافر بھی نہیں سنتے اور میں پہلے مناظرہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ انکا میتن و انہم میتون اور انبات غیر احیاء کے افراد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء جن جن پہ موت تاری ہو چکی ہے وہ سب انبات کے فرد ہیں لہٰذا ان اموات کے متعلق اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ موتا جو ہیں یہ سنتے نہیں ایک تفسیر جلالین دوسری ہے یہ تفسیر میرے پاس بیضاوی اس میں لکھا ہوا اناؤ لائے کل موتا اللہ دین اللہ یس موتا جو سنتے نہیں ہیں اب قرآن کریم کی آیت عام موتا کے متعلق یہ بات کہہ رہی ہے جس پہ موت آ گئی وہ سنتا نہیں اس <تصفيق> سے اگر آپ پیغمبر کو خاص کریں گے تو پیغمبر کے خاص کرنے کے لیے کوئی قطید دلیل چاہیے جس کی وجہ سے آپ اس کو مستثناء کریں یہ تیسری تفسیر ہے کبیر اس تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے بمنزلت الموتہ اللہزین اللہ یسمعون اور یہ میرے پاس ہے تفسیر کشاف اس میں لفظ ہے کہ جبا سم فہین یسما کرے گا تو ان کے سننے والی کوئی بات نہیں اب قرآن کریم کی اس بات نے اور مدارے کے اندر لفظ موجود ہے اماں فہین یسما اما قبلا کا فلاح اور موت قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو اس وقت سننے کی قوت پیدا ہوگی اس سے پہلے سننے والی بات کوئی نہیں یہ خداوند قدوس نے تمام موتہ کے متعلق ایک قانون بیان کیا کہ جس پہ موتہ آگئی ہے وہ سنتا کوئی نہیں ہے نبی اور غیر نبی کا فرق کوئی قرآن کریم نے نہیں کیا اگر آپ نبی کو مستشنا کریں گے تو جس طرح خداوند قدوس نے اس نسکتی کے ساتھ ثابت کر دیا موتہ کا ان کا نسننا کے لیے نسکتی کا ہونا ضروری ہے جس سے آپ دوسری آیت ہے جی قرآن مجید کی ومن قرآن جن جن کو یہ پکار رہا ہے وہ جیسے نبیوں کو پکارتے تھے بلیوں کو پکارتے تھے ان تمام کو پکارا جاتا تھا اللہ کہتا ہے وہ تمام ان کی پکار سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں اس کے متعلق کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی یہ نبیوں کے متعلق نہیں یہ میرے پاس البلاغ المبین ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ فرماتے ہیں وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ من مِنْ, من دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِهِمْ غَافِل سچ ہے غیر اللہ کو پکارنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گمراہ نہیں اس آیت से سے واضح ہوتا ہے جن غائب اروا اور پوشیتا اجسام کی دنیا میں پرستش ہو رہی ہے اور ان سے حاجت روائی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں وہ و اجسام دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں خواہ وہ انبیاء امبیات وسلام کے و اجسام ہیں یا اولیاء کرام کے خواہ وہ انبیاء کے اربا ہوں خواہ وہ اولیاء کے اور اروا ہوں جن جن کو بھی پکارا جاتا ہے نہ نبی کوئی سنتا ہے نہ ولی کوئی سنتا ہے اگر آپ مستثنا کریں گے تو مستث کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے اور دلیل بھی مفتی عزیز الرحمان صاحب یہ تو میں نے قرآن کریم سے بات آپ کو سمجھائی اب ذرا دیکھیے دار جو دیوبند اس میں یہ جلد پنجم ہے دارالعلوم دیوبند اس کا صفحہ چار سو ہے اس میں وہ فرماتے ہیں اور یہ مسالہ جان لیں اور یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے جو موتا کا فرد ہے مر چکا ہے وہ سنتا کوئی نہیں ہے یہ میرے پاس ہے بخاری شریف ہے بات ذہن نشی رکھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قہت پڑا تو یہ لفظ موجود ہیں کہ جب قہت پڑا تو آپ نے توصل کیا لیکن کس سے اللہم انہا کننا نتوصل علیکہ بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کر آیا کرتے تھے لیکن اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اب وہ نبی تو موجود نہیں ان کے چتہ سے دعا کرا رہے ہیں فَأَذْكِنَا يَا اللَّهِ ہمیں تو بارش عطا کر دے فَيُسْقَوْن اب یہ بات ذہن نشی رکھنا یہ زبدت المناسق میں بھی موجود ہے اور ویسے بھی یہ بات موجود ہے کہ مردہ سے آیا دعا کرانا جائز ہے یا نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرانا بھی جائز نہیں ہے اور اب اس کی روشنی میں اس حدیث کا گویا کے مسئلہ یہ بنا کہ صحابہ کے رام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کوئی دعا نہیں کرائی گویا کے سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے نہیں دا ہیں دا اگر دا دا ان کا دا دا یہ نظریہ ہوتا کہ رسول اللہ قبر شریف میں زندہ بالکل بھی حیات ان دنیویت ان موجود ہیں اور ہماری بات کو سنتے ہیں تو جس طرح زندگی میں دعا کر کرتے تھے اسی طرح بادل موت بھی وہ دعا کر لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اور سب صحابہ نے جمع ہو کر جو دعا کر ہے تو حضرت اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی گئی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کرائی گئی تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ سب صحابہ اکرام کا نظریہ یہ چاہتے کہ رسول اللہ سنتے نہیں <تصحاب> بسم اللہ طوا بر رحیمہ حضرات میں نے آپ کے سامنے پرانے مجید کی عائد پیش کی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت اپنی جانو پر وہ ظلم کریں تیرے پاس آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استفخار کریں لوجد اللہ طوبر رحیمہ البتہ اللہ مہربان یہ آیت حضرت مفتی محمد شفیص رحم تعالیٰ چار سو اٹھونجا میں فرماتے ہیں آیت کا حکم اب بھی باقی ہے اور اسی طریقے سے آب حیات میں حضرت نانوتی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ چالیس میں فرماتے ہیں کہ آیات کا حکم جو ہے اب بھی باقی ہے اور اسی طریقے سے اے سنن جلد دس تین سو تیس میں حضرت ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیت کا حکم جو ہے ابھی باقی ہے اور فتح رشیدیہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں حضرتوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفاط مقرب کا ذکر کرنا کیا ہے اور فرمایا ہے جواب کے واسطے یہ کافی ہے نشر تین دو سو ترجا ہے اس کے اندر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا یہ خیر کا زمانہ تھا اور یہ حکم جو ہے ابھی باقی ہے دو سو کوئی کتاب وغیرہ تحریرات تحریرات حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کی یہ آخری تصنیف ہے اس پر سفر سن تیرہ سوسٹ ہجری نو شہبان المعظم لکھا ہوا ہے سن انیس سو تینتالیس یہ آپ کی آخری تصنیف ہے اس کے اندر یہ اس کا دو سو پچپن ہے اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> قبر وسلم رسول اس رسول اللہ اللہ وسلم دلائل حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بلال بن حرس رضی اللہ تعالیٰ حضور کی قبر کے پاس آئے اور آج کی اللہ آپ اپنی امت کے لیے بارش کی یہ دعا کریں اور یہ جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں یہ اور فرمایا فاتا ہو رسول خیل منام اور یہ خواب کے اندر حضور علیہ السلۃ السلام اس کے پاس آئے اور خبر دی کہ ان کو یہ بارش دی جائے گی اور بارش یہ خدا تبارہ تب برسائیں گے تو یہ حضور علیہ اللہۃسلام کی قبر کے پاس آئے تشریف لائے یہ تفسیر یہ تحریرات حدیث یہ حضرت کی آخری تصنیف ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ اللہۃ والسلام کی زندگی کے بعد کا واقعہ اور زبدت المناسق کا حضرت نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے سماع موتا کے بارے میں اور کہا کہ جو سماع موتا کے قائل ہیں اور میں اپنے دوست سے عبد کرنا چاہتا ہوں یہ زبدت المناسق میں نہیں ہے مولانا کیوں زبدت الحواس کا کا حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ تو فتح رشیدیہ کی بات اتنا بھی سوچنا تھا اب آپ سے اگر حوالے درست نہیں ہو سکتے اور حوالہ پیش کرنا تھا کہ معاذ اللہ محاذی السلط وسلام اپنی قبر کے پاس درود و سلام نہیں سنتا جو علیہ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے مسئلہ تو آپ نے یہ ثابت کرنا تھا لیکن آپ نے انہ کا لات اس الموتا بڑھ دیا انہ کا لاتس میں الموتا پھر وہ بھی تکرب اسلحا والا کام کیا آگے ساری چھوڑ دی کیا کرتا ہے تکرب یہ تو پڑتا ہے آگے ذرا پڑھ لو نے کہا پہلے اس پر عمل کر لو پھر نے وہی قرآن کے ساتھ حشر کیا اور آگے نہیں بڑھا بلا نہ مردوں کو اور نہ بیروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جبکہ وہ پیٹھ دے کر چلے جائیں بھاگ جائیں یا پیٹھ دینے والے یہ چلے جانے والے کیا مردے ہیں اسے تو ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ مردے چل رہے ہیں نبی ان کے پیچھے چل رہا ہے لیکن مردے سننا نہیں تو وہ نہیںڑے تو پھر بیٹھے تو پھر بھی سنتے ہیں لیٹے ہیں تو پھر بھی سنتے ہیں ایک ایجا و اللہ جب کہ وہ پیر دے کر چلے جائیں نہیں سنتے یہاں محترم یہ نبی علیہ السلات وسلام اور تمام انبیاء <سلام> یہ قبرو والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے قبرستان میں جاتے تھے اور اللہ نے فرمایا تو مردوں کو نہیں سنا سکتا بڑے افسوس کی بات ہے آیت کفار <سلام> کے حق میں ہے یہ کفار ان کا دل مردہ ہو چکا ہے تفیر جواہر القرآن ذرا اٹھا کر دیکھ لو کیا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی تفصیر ذرا ادبیان اٹھا کر دیکھو اس کے اندر کیا ہے لات اس میں وہ موت ماشاء اللہ کفار ماشا آل آل کو آل آل تو ماشا ماشا نہیں سنا سکتا محترم ذرا یہ اپنے حوالے تو دیکھ لو اور دیکھو قرآن کا تمہیں اصول نہیں آتا قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہو لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مفسر نے کسی نے اس آیا سے استرال کیا ہے کہ نبی علیہ السلات و قبر کے بعد درود و سلام نہیں سنتا اس آیا سے ایک آپ ثابت کریں اس آیا سے کسی نے ثابت کیا محترم یہاں مسئلہ سمجھا دوں کیونکہ آپ زہری طور پر قرآن کی یادیں پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے دیکھو یہاں موتا کا ذکر آیا ہے اس کے مقابلے میں انتسم و اللہ میں یومنوں کا ذکر آیا ہے قرآن کا اصول ہے دو چیزیں بیان کرتا ہے جہاں رات کا ذکر کرتا ہے قرآن دن کا ذکر بھی ساتھ کرتا ہے جہاں اصحاب الجنہ کہتا ہے اصحاب النار بھی کہتا ہے جہاں ان اللہ, اللہ جینا آمنو آتا ہے اس کے مد مقابل اللہ جینا کافرو بھی آتا ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا ذکر کرتا ہے ان کے مقابلے میں ممرو کا بھی ذکر ہے آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں موتا سے مراد کفار اور ان کے مقابلے میں خدا نے انتشم اللہ یوم کا ذکر سنا بالکل اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پرانے مجید میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو حج کہا ہے اور اس کے مقابل میں کافر کو ذکر کیا سورت یاسین دیکھ لیں لے منکانا ڈرائے اس کو جو زندہ ہے اور کافروں پر خدا کا عذاب پک جائے حج یہ کسا کون ہے یہ مومن ہے اس کے مقابلے میں کون ہے نہیں قرآن کیا ہے آپ نے ایسی آیاتیں پر رکھی ہیں لوگوں کو دھوکھا دینے کے لیے کس آیت کا حضور علیہ السلات کے سماع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ تو بہرحال یہ زبدت المناسک میں حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور مسئلہ اور جس عزیز دوست کا سلام کہنا ہو عرض کرے السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ من فلان ابن ہے فلان ربے کا, کا۔ اللہ، سلام عرض کرے کسی اور مسلمان بھائی نے بھی کہا حاجی صاحب تم حضور کے روزے پر جا رہا ہو تو میرے بھی سلام پہنچا بزرگ <سلام> دوستو ہو اس تقریر کے اندر تو مولانا نے کمال ہی کر دی مجھے انہوں نے کہا المناسق کا حوالہ غلط دیا ہے پتاوا رشیریا کا حوالہ ہے اور اس کے ساتھ کہنے لگے کہ جی ان کا لات اس میں الموتا یہ ابتدائی حصہ پڑا ہے اور آگے پھر پڑا نہیں وہ لا کرو بس والا کام کیا یہ آپ سنتے رہے نا مودی صاحب نے بڑا زور دے دے کر یہ بات یہ ٹائپ بے شک پیچھے سے لگا لے میں نے اپنی تقریر کے اندر ان کا تسمی موتا والی آیت سے اگر استدلال کیا ہو تو میں ہرا اور مودی صاحب جیتے لیکن پوری تقریر کے اندر ابھی تک اس میں لا سے میں نے کیا ہی کوئی نہیں اور مودی صاحب نے پوری تقریر ویسے ہی کر دی یہ تو حال ہے مودی صاحب کے حافظے کا پتا نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ اور سارے ساتھیے جا رہے قربان سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ایک آئے میں نے ابھی تک بول رہے ہیں ابھی تک میں نے ایک آیت پیش ہی نہیں کی مولوی صاحب خاموکھا مجھے سے نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا اور ساری پارٹی شاہ ماشاء ماشاءاللہ گویا کہ سارے اب تک میں نے الموتہ پیش نہیں کیا اب جب پیش کروں گا تو <تصفيق> دیکھوں گا کس طرح میرے دلائل کو توڑتے <تصفح> <تصفح> اب بات تو یہ ہے، مولانا نے سلاد و سلام سنتے ہیں وہ بھی صرف قریب سے دور سے <تصفح> نہیں سنتے <تصفح> کوئی ایک حوالہ ایسا نہیں دیا جس میں یہ ہو کہ دور سے اور کوئی ایک حوالہ اب تک نہیں دیا کہ سلات و سلام قریب سے سنتے ہیں بات کیا پیش کر دی وہ جی بلال ابن حارث مزنی کا واقعہ پیش کر دیا کہ اس نے آ کر بارش کے لیے کہا کہ بارش کے لیے دعا کریں دی اچھا یہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جو کہا ہے یہ سلاد ہے یا سلام ہے یا کیا ہے جی تو ہے آپ کا سلاد و سلام ثابت کرنا آپ نے خود قید لگائی ہے کہ سلات و سلام سنتے ہیں یہ ثابت کرنا ہے سلات و سلام کے علاوہ تو کسی اور بات کے سننے کا آپ نے دعوا کیا ہی نہیں کویا کہ آپ نے تو ابھی تک ثابت کرنا ہے <سلام> کہ صرف سلاد سنتے ہیں یا صرف سلام سنتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سنتے اپنے دعوے کے خلاف سلیم دے رہے ہیں اور سارے آدمی کہہ رہے ہیں شاہباز اللہ اور بلال ابن حارف مزنی کا واقعہ جو اپنے دعوے کے بالکل خلاف مولانا ذرا اپنے دعوے پہ نظر کریں دعویٰ آپ کا ہے صرف سلام سنتے ہیں سلاد سنتے ہیں کسی اور چیز کے سننے کا آپ نے دعویٰ نہیں کیا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا ذرا غور کر لیں آہا. پھر کہیں یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم پھر غلطی کا گئے اب بلال ابن حارث مدنی کا واقعہ اور وہ واقعہ بھی بے سنت اگر مولانا آپ میں ہمت ہے تو اس کی صنعت پیش کر کے اس کو صحیح ثابت کریں اور ہے بھی اپنے دعوی کے بالکل خلاف اور جو میلے بارش کے لیے بات پیش کی بخاری شریف کی بلکل صحیح حدیث اور سب صحابہ کا اجماع آقا جب خوف نہ ہونا تو بے سند باتیں مانی جاتی ہیں اور سب صحابہ ایک بات پر مجتمع ہو کے فیصلہ کریں تب بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے ملال ابن حارس مزنی کا واقعہ بے صند اس کو تصمیم کر کے